الباب التاسع باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الاخره وسائر امورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامه الله تعالى كي عظيم مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا دنیا کے فنا ہونے آخرت کی حولناکیوں اور دنیا و آخرت کے تمام امور کا نفس کی کوتاہی اور اس کی اصلاح و تہذیب اور اس کو استقامت پر آمادہ کرنے کا بیان المتنا و فرو ثم کرو اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ پھر غور و فکر کرو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 ربنا ما دا باطلا فقنا عذاب النار اور فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پاک ہے چنانچہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ویلسمت و عیلج فروسبت ویلقی فروخت اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کی کیسے وہ بنائے گئے اور آسمان کی طرف کہ کی کیسے وہ بلند کیے گئے اور پہاڑوں کی طرف کہ کی کیسے وہ کھڑے کیے گئے اور زمین کی طرف کہ کی کیسے وہ بچھائی گئی پس تو سمجھائے جا کہ تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے افلم اور فرمایا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں اور اس باب میں بہت آیات ہیں ومن الحادیث الحدیث